وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد وقفا والصلاة والسلام عباده وقفاء وصلاۃ اما بعد الزیٰ نصطفیٰ من فعوض بلّمنطرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اسراب عبده لیلم من المسد الحرام القصل لذی بارکنٰن آیاتنہ انََََََََََََََََََََََََََََََہ وسمی البصیر قرآن مجید کا پندرواں پارہ اس آئے مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے فضائی کلباعت سبحان اللذی سے پہچانا جاتا ہے اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کا ذکر ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک لے گئی تاکہ اسے وہ اپنی آیات دکھائے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک عبد کی حیثیت سے ملے گا اسی کو علامہ اقبال نے یوں ہائی لائٹ کیا ہے کہ اب دیگر ابدہو شع دیگر او سراپا انتظار او منتظر کہ ابدہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام کو بھی اپنی اسی حیثیت پر زیادہ ناز تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ویسے بھی بندگی کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا رخ لوگوں کی طرف سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں تاریخ بنی اسرائیل کے اہم ادوار کا ذکر ہے کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا فرمائی اور دو ہی مرتبہ انہیں سزا سے دو کیا گیا اس کے بعد انہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا چانس دے کر اور فرمایا اثا رب وکمرحمکم کیا جب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے لیکن وعین تم اگر تم نے زیادتی کی اد تو ہم بھی زیادتی کریں گے وجال نا جہنم علکافری نا اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور قید خانہ تیار کر رکھی ہے اور آخری بات کہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن مجید ہے ان حاضر قرآن یہ دلّتی یا اقوام یقیناً یہ قرآن اس راست راستے کی خبر دیتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے پندرہویں پارے کا دوسرا رقو بہت اہم مضامین لیے ہوئے فرمایا منی تدا فعنما یا تدیل نفسی جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے ومن دلہ اور جو گمراہ ہوتا ہے فنما یاد اللہ تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آتا ہے اللہ تعدر واضح تو مضرا اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وما کونہ مہذبینہ اور ہم عذاب دینے والے نہ تھے ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتیٰ نواز رسولہ یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو مبوس کر لیں وہ لوگوں پر اتمام حجت کر دے ان پر اللہ کی دعوت بالکل کرسٹ کر دے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ انکار کریں تو پھر وہ حقدار ٹھہرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے اور وہ سزا انہیں دی جاتی ہے ایک اور اہم مضمون اس رقوع میں آیا کہ انسان دنیا کا طالب ہو تو اسے کیا ملتا ہے اور اگر وہ آخرت کا طالب ہو تو اسے کیا ملتا ہے ارشاد ہوا منقانہ یورید الحاج لطا اجل نال لہو فیحہ ماں نشاء المن کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے لیکن جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں جسے ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے سما جالنالہ جہنم پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے یہ اسلحہ مضموم مظہورہ اس میں ڈالا جائے گا مذمت کے ساتھ اور دھتکار کر ہاں اس کے مقابلے میں ممن اراد الآخراتا جو کوئی آخرت کا طالب ہوگا وسعہ سایہ اور وہ اس کے لیے سیا و جہد کرے گا جیسا کہ آخرت کی سیا و جہد کا حق ہے یعنی انسان کی محنت اور اس کی کوشش اسٹرگل وہ اکارڈنگ ٹو ایم ہوتی ہے جتنی بڑی اچیومنٹ اسے کرنی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ محنت کرتا ہے تو آخرت کے شایان شان وہ محنت بھی کرے بہ ہو مومن اور وہ صاحب ایمان بھی ہو فلائی کا کانا سائی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سید و اللہ کے ہاں مشکور ہوگی اپریشیٹ کی جائے گی یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا اور یہ ہمیں دنیا کا معاملہ تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ دنیا میں سے ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طالب ہے لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے اور اللہ دکھاتا ہے وہ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا بھی مارتا ہے اور بالکل ان پڑھ کو وہ ارب پتی بھی بنا دیتا ہے آخرت کا معاملہ وہ خاص ہے جو بھی آخرت کا سچا طالب ہوگا ایمان کے ساتھ اور وہ اس کے لیے اس کے شاعن شان جد و جہد کرے گا تو آخرت اسے ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کا طالب بنا دے اس کے بعد دو رقو جو آئے ہیں یعنی سورہ یعنی پندرہویں پارے کا تیسرا اور چوتھا رکو اس میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ٹین کمانڈمنٹس جو تورات میں آئی تھیں ان کا ایک بڑا حسین ورشن قرآن مجید میں آیا ہے ارشاد ہوا وقدر ربو کا اللہ تعبود اللہ عیا ہو اور تیرے رب نے تو فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ویسے تو قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے اور پانچ مقامات کم سے کم ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے ساتھ فوراً والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے اگرچہ جامعیت کے اعتبار سے تو سورہ لقمان کا دوسرا رقوق اس میں سب سے زیادہ اہم ہے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تفصیل اس مقام پر آئی ہے اس میں اس کا کوئی ثانی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے فرمایا انا ابلغنہ اندہ کلکبرا احد ہما او فلاں تق الما اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا تنہرا وق اللہ قریمہ اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو یہ عف جو ہے یہ کلمہ بیزاری ہے کہ ان کی ان کے وجود سے پریشان ہونا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تمام باتیں جو ایک بچہ کرتا ہے لیکن والدین بچے کی ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں جب ویسی ہی حرکت کوئی بوڑھا باپ کرتا ہے تو اس کا جوان بیٹا جو ہے اسے پرٹروڈ محسوس کرتا ہے اس سے وہ الجھن محسوس کرتا ہے وہ اس سے اپنے اندر جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے انسان ان کی ان کے وجود کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے اور ان کی موجودگی کو غنیمت جانے اور ان کی خدمت کرے پھر فرمایا کہ فلاطا ولا ہر ہوما ان, ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹو مت اب جب ڈانٹنے سے منع کر دیا تو پھر مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے وق اللوم قول اور ان سے نرم بات کرو وقف الہمہ جنا حضمن رحمہ اور اپنے پروں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے بچھاتے رہو اور اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش فرمائی تھی آج تو ان پر رحم فرما پھر جیسے والدین بھی اپنی تمام تر محبت محبت اور شفقت کے باوجود اپنے بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں ان کی اصلاح کے لیے اسی طرح کبھی والدین کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑ جائے ظاہر ہے ان دیر بینیفٹ جیسے بوڑھے والدین پرہیز نہیں کرتے بوڑھے بوڑھا باپ ہو بوڑھی ماں ہو ڈائیبیٹک ہے پرہیز نہیں کرتی تو اس میں کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ سختی بھی ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ یہ سختی ان کی حق تلفی کے لیے نہیں ان کے حق ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں اس پر فرمایا کہ کو معلوم و بیمافی نفوسِ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کا قبول کرنے والا انکانہ لوابی نہ تو توبہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے والوں کے لیے وہ بڑا کفور ہے بخشنے والا ہے والدین کے حقوق کے ساتھ اب باقی لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا کہ واطز القربہ حقہ و المسکینہ ببن سبیلی بلا تو بد تبدیرہ اور دو قرابت داروں کو ان کا حق اور مسافروں کو اور مسکینوں کو لیکن دیکھو اپنا مال اللّو طلّع میں خرچ نہ کرو ایک ہوتا ہے اصراف یعنی کسی جائز ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی برا ہے لیکن تبذیر بے جا خرچ کرنا اسے کہا جا رہا ہے کہ بے شک مبذرین شیطانوں کے بھائی ہیں اس لیے کہ یہ انسانوں کا دل دکھاتے ہیں انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں اب مال دینے کے اعتبار سے کبھی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ انسان ویسے تو غوربا و مساکین کی خدمت کرتا ہے یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں کا حق ادا کرتا ہے لیکن کبھی اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور اس کے پاس سوال کرنے والا کوئی عزیز کوئی دوست کوئی حاجت مند اسی طرح آتا ہے اس اس گمان سے کہ اس کے پاس اللہ کا فضل ہے یہ مجھے دے گا تو ایسے میں بھی ٹیمپر لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے معذرت کرنی چاہیے پھر انسان کا جو اصولی طرز عمل ہے کہ نہ انسان بیجا خرچ کرنے والا بن جائے نہ کنجوس بن جائے یہاں دونوں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ولا تجل ید مغلولۃ العنوک ولا تھا کل البست فتقودہ معلوم و اور پھر بڑی حکمت کی بات یہاں پر بیان فرما دی کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ملتا ہے اور اللہ کا کوئی فیصلہ اندھا بہرا نہیں ہوتا بلکہ اس کے علم کی پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی پھر فرمایا والا تقرب الزنا و ذنا انا ہو کانا فواہشت ام وسا ذنا کے قریب بھی نہ جانا بے شک یہ بے حیائی کی بات ہے اور ایک برا راستہ ہے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم زنا نہ کرو بلکہ کہا گیا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ یہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو پھر جاتے جاتے ایک ایسی لائن آتی ہے کہ جب انسان اس کو کراس کرتا ہے تو اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے اور اس نے اس برائی کا ارتکاب کب کر دیا تو بڑی حکمت والی بات ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ وہ بے حیائی کا راستہ ہے وہ ایک برائی ہے اور بے حیائی کا راستہ ہے ہمارے دین میں سطر و حجاب اور سیگریگیشن کے جو تمام احکام ہیں وہ در حقیقت اسی حکم کی تشریح ہیں کہ انسان انیشیلی اس معاملے میں برائی کا ارتکاب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوتا لیکن ہی ٹیکس اٹ لائٹ لیکن اسی میں وہ جب بے احتیاطی کرتا ہے تو پھر اس سے وہ عمل بھی سرزد ہو جاتا ہے جو وہ کرنے کا ارادہ کبھی نہیں رکھتا اس کے بعد فرمایا کہ کسی شخص کو کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو پھر فرمایا مال یتیم کے قریب نہ جاؤ پھر فرمایا کہ تم ناپ تول میں احتیاط برتا کرو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو بلکہ پورا پورا ناپا کرو لوگوں کے لیے اور پورا پورا صحیح ترازو کے ساتھ تولا کرو اس کے بعد فرمایا ولا تف مال سل کا بھی علم اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا پیچھا نہ کرو ان نہ سما و البصر و الفادہ کلو الاائی کا کان آن بے شک کان آنکھ اور دل ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اور پھر تکبر سے منع فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا لہذا اپنی حیثیت کو پہچان اور اپنی اوقات میں رہ اور اس کے بعد فرمایا کل سیو ہو ان دربے کا کہ یہ سب چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان کی برائی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور پھر توحید کا ذکر فرمایا اور شر سے منع فرمایا کہ کیا افا اصفا رب افا اصفا البنین کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا وہ من الملائکت ایناسا اور خود بیٹیاں اختیار کر لیں انکم لتقولون کملا تقول و نا یقیناً تم بہت تم بہت بری بات اپنے زبان پر لا رہے ہو آیت نمبر ستر میں ارشاد ہوا ولقت کر رم بنی آدما و حمل نہ پر رزق ہوں نہ تو بات وفدل خلق نہ اور ہم نے بنی آدم کا بڑا اعزاز کیا اور اس کو خشکی اور سمندر میں اٹھائے رکھا یعنی سفر کی سہولتیں فراہم کی اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بحثوں پر انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد آنے والی صورت سورہ کہف اس میں بنی اسرائیل کے شے پر تین سوالوں کا ذکر ہے کہ قریش نے بنی اسرائیل کی شے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھے کہ کوئی بنی اسرائیل سے رابطے پر جب پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں انہیں بالکل بالکل پسند نہ تھا کہ قریش میں سے کوئی آخری نبی آئیں لہذا انہوں نے قریش سے کہا کہ اچھا یہ جو نبی بنا پھرتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان سے پوچھو کہ بھلا ذلکر نین کون تھے اور مشکل سوال پوچھا روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے اب یہ تینوں باتیں وہ تھیں کہ جو اہل عرب کے لیے اور امیین کے لیے ان پڑھ لوگوں کے لیے جن کے پاس کتاب اور وہی کا علم نہ ہو بالکل ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا انہیں کوئی علم نہیں تھا ان تین سوالوں میں سے جو پہلا سوال تھا روح کے بارے میں اسے اس کا جواب دیا گیا ہے سرہ بنی اسرائیل میں اور جو دوسرے دو سوال ہیں یعنی صحابِ کہف کا واقعہ اور ذوالکر ان کا ذکر سرہ کہف میں آئے گا تو پہلا سوال بیا سالون کان روح اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کلر روحم نمر ربی کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے مماؤدی تو من علم اللہ قلیلا اور تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے امر جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بعد میں بھی آئے گا کہ اللہ کا امر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سے کام منسوب کیے جاتے ہیں تخلیق کے کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں امر کے کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں اور تدبیر کے کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں اللہ کے تخلیق کے کاموں میں ایک پروسس ہوتا ہے اور ایک ٹائم انوالو ہوتا ہے جیسے انسان کی تخلیق ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک پروسس ہے اور اس میں ایک وقت درکار ہوتا ہے لیکن امر کے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آتے ہیں اللہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے یعنی عام انسانوں کی تخلیق تخلیق کے پروسس سے ہوتی ہے جبکہ حبت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کلمہ کن سے ہوئی تو اب امر کو یہاں پر زیر میں رکھتے ہوئے اس کی تعریف کو جب اساعد کو پڑھیں گے تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ روح بھی اللہ تعالیٰ کے امر کی قبیل کی چیزوں میں سے ایک ہے لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کیسے وجود میں آئی اور اس کا علم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ امر کی قبیل کی شے ہے سربر اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں قرآن مجید کا پہلا چیلنج جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کلَ نتمت انصب الجن علایا یاتو بسلی حاضر قرآن لا یاتون بِ مسلی ولاء قانا بادوم لبادم ظہیرہ کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمام جنوں انسان یکجا ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن لانے کے لیے تو وہ کبھی نہیں لا سکیں گے خواب سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں یہ چیلنج تھا قرآن مجید کا جو آج تک اسی چیلنج کی شکل میں موجود ہے اسے رسپونڈ نہیں کیا جا سکا پھر اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے تقاضوں کا ذکر ہے کہ موجزات کی قبیل کی جن چیزوں کا تقاضہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان کی ایک لسٹ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے ارشاد ہوا وہ اور وہ کہتے ہیں لن من لگا ہم آپ کو نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات پر اعتبار اعتبار نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کرا دیں مکے کے اندر یعنی پانی کا مسئلہ حل ہو جائے یا تمہارے لیے کوئی کھجوروں کا کوئی انگوروں کا باغ ہو اور معلوم ہو کہ ہاں یہ سردار ہے پھر تو ہم مانے بھی صحیح کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور پھر ان کے بیچوں بیچ کوئی نہر چلتی ہو یا تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی ہم پر گرا دے ہمیں روب دیتے رہتے ہو کہ آسمان سے تم پر عذاب آ جائے گا پھر گرا ہو آسمان سے عذاب تو ہم مان لیں گے کہ ہاں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھو اور آسمان پہ چڑھ بھی جاؤ ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم واپس آ کر ایک کتاب لیے ہوئے ہمارے سامنے پیش نہ کرو کہ ہم اس میں سے پڑھیں ان سب کا جواب ایک ہی دیا گیا قل کہہ دو سبحانہ ربی میرا رب پاک ہے ہل کن اللہ بشر و رسولہ میں تو صرف ایک بشر اور ایک رسول ہوں میں نے کم دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں میرے پاس زمین و آسمان کے اختیارات ہیں میں نے تو تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں رسول ہوں اس میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ ہاں ان چیزوں کا نام میں نے دعویٰ کیا ہے اور نہ میں تمہارے تقاضوں کے مطابق یہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر پروڈیوس کر سکتا ہوں سولویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورۂ کہف کا آغاز ہوتا ہے سورۂ کہف مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے روز اس صورۂ مبارکہ کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے اور صورت القحف در حقیقت دنیا اور آخر کے موازنے پر مشتمل ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ہم کا ذکر ہے الحمد للہ اللہ انضلع دل کتاب ولم یج اللہ وجہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں چھوڑا اس کے بعد اصاب کہف کا ذکر آیا وہ سوال کہ جو بنی اسرائیل کے شہ پر قریش نے پوچھا تھا کہ صحاب کہف کا واقعہ کیا ہے وہ واقعہ کیا تھا کہ کچھ نوجوان تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کے پریشر کے باوجود شرک کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر پناہ لے لی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند سنا دیا تین سو سال سے زائد وہ اس غار میں سوئے رہے اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے جگایا اور ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے سودا لے چپکے سے جا کر لیکن اپنا آپ ظاہر نہ کرنا لیکن جب وہ گیا تو پرانا سکہ تھا اس کے پاس سب لوگ جو ہے حیران ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا انہوں نے سن رکھا تھا کہ چند نوجوان جو تھے وہ غائب ہو گئے لیکن انہوں نے بادشاہ کا پریشر قبول نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے مشکل حالات میں جب آپ پر بہت زیادہ سختیاں ہوں تو آپ کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا اصل ذریعہ بہترین ذریعہ اور واحد ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے فرمایا وت لما او ہی عئی کتاب ربک اور تلاوت کر جو وہی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے لا العلی کلمات ہی کوئی اللہ کی کہ کلمات کو اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے بلند تاجدہ مندون ہی متحدہ اور تم اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں پناہ بھی نہیں پا سکتے اس کے بعد دو اشخاص کا واقعہ بیان ہوا دنیا اور آخرت کے موازنے کو بیان کرنے کے لیے کہ وضر ابلحم مسل الرجالئین انہیں سناؤ دو آدمیوں کا قصہ ان میں سے ایک امیر آدمی تھا اس کے دو باغ تھے کھجوروں کے اس کے دو باغ تھے انگوروں کے پھر انگورے چونکہ بیلیں اوپر چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں نیچے کھیتی تھی اور ان باغات کے ارد گرد کھجوروں کی درختوں کی باڑ تھی اور اس کے بیچوں بیچ نہر چلتی تھی اور آپاشی کا نظام تھا تو ایک اچھے جسچر والا وہ سرمایہ دار تھا اور اس کا ایک غریب دوست بھی تھا جس کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ امیر دوست اپنے غریب دوست سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میرے پاس زرینہ اولاد بھی ہے اور تم نیک بنے پھرتے ہو اور غریب بھی ہو اور نرینہ اولاد بھی نہیں رکھتے لہٰذا میں تم سے بہتر ہوں اور پھر مزید جب وہ باغ کا پھل آتا ہے تو اس کو گھمنڈ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سارا میرا پیرا فرنیلیا کبھی تباہ ہوگا اور اگر جیسے تم مولوی لوگ کہتے ہو ولا تو تولا ربی اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا لاجدن خیرہ منہا منقلبا تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا آفٹر آل مجھ میں کچھ گٹس ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر نوازا ہے وہ مجھے وہاں بھی نوازے گا لیکن اس کا غریب دوست اسے کہتا ہے کہ میرے دوست کیا تو نے انکار کر دیا اپنے اس رب کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک قطرے ایک بوند سے پیدا کیا کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اسے تو کہتا ماشاء اللہ لاکو وطۂ اللہ اگر واقعی تم نے مجھے اپنے آپ سے کمتر پایا تھا اور دیکھو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر کوئی آفت بھیج دے اور ایسا ہی ہوا وہ آفت آ گئی اور پھر وہ لگا کفے افسوس ملنے کے لام شک بر رب کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس رکوع کے آخر میں بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ جب قیامت کا نقشہ ہوگا اور آمال نامے دے دیے جائیں گے یقلونہ مجرم ڈریں گے اس عمال نامے کو پڑھ پڑھتے ہوئے بھی کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا معلوم تو ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور جب آمال نامے کو دیکھیں گے تو حسرت کے ساتھ پکاریں گے یا <سؤال> ویلتنا ہائے ہماری شامت مال حاضل کتاب یہ کیسا مال نامہ ہے لاج وغر الصغیرتم ولا قبیرتََ اللّہ صاحب جس نے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے کو وہ وجد و معمل حاضرہ اور وہ جو کچھ اس میں ہے جو کوئی عمل بھی ان نے کیا ہوگا اس میں ریکارڈ پائیں گے ولا یزلم و ربو اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا اس کے بعد حفت خزر حفت علیہ اسلام کا واقعہ آتا ہے اور وہ سولو پارے میں چلا جاتا ہے اس کی انشاءاللہ اللہ اس پر گفتگو سول پارے کے ضمن میں ہوگی آخر ان الحمدللہ رب العالمین انی الحمد الناس قد العالم أُعِذْ وَثُمّ بِرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا في الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي